منو و مسلا یا سوی یا حبیب اللہ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 اللہ رسول نام پاک کا نعرہ مارو میرا نعرہ مار کے وقت سہایا نہ عزیزم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 باقی نماز چٹ ہو گئی ایک عجیب نگری ہے یہ نا. مراد بریلویاں دے غلط مکر جاہل مکر دے بیانات دے غلط نتائج جہے قوم پہ درود شریف کوئی عبادت ہو شریف وڈی وڈی تو عبادت وڈی چھوٹی تو چھوٹی عبادت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 بارگاہ دے اندر کے میری, میری فلانی نے کی میرا ملاد یا میرا درود جڑا ہے بس ہر سورت جی قبول ہو گیا تے پک رکھ پا خود گناہ ہے متعل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 بس ای خوش ہو کے روپیے چ دے سن خوشامت حقیقت نہیں حقیقت اللہ تعالی کا قرآن مستفا کا فرمان سنو سناو سی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 حوالے کتابان دے ترمدی شریف دے اندر ابن ماجہ شریف دے اندر پھر انہوں دون حدیث کتابوں تو مشک شریف باب بکائے والخوف کتاب فصل دوجی دے اندر حضرت اما ایشا سدھی کا پاک توڑا عن شا رضی اللہ انہا قالت تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم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 جنتی ہوں پکا معلوم ہو سچے کہ شبیر شاہو ہوئے ایویں بندہ بئیمان ہوتا ہے بئیمان ہو جا جا بندہ یاد رکھنا کسمیا جا جھوٹ انج بولے نا رب تالا دے انج کرے کن چرت کرے رب دے گے مولا تالا خزب آتا ہے سچا مذہب وہ ہے جو اللہ دلیا سڈا پیر باہو فرمان ہے فرمان ہے حسن دے کے او ہسن رون لے ل دتا تینوں دسی دلا سمر بندے دی یار اے میں گزری پانی بچی پتہ سا اے. سچ پلٹ نہ مالک تارا لے کگ سی بہو رکھی گھٹنا of Solomon جھلیا کدی مذہب علی شاہ ورگے تو کدی امام احمد رلاؤ سرکار ورگ تین حق دی پچھان سی سچ دی پچھان تھی ہوں مذہب لینے جھوٹے کمینے شہر تو جاہل ملونڈیا تو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 جتنا مرضی خرچ کرے صرف امید رکھے گا پک رکھے رکھا جہنم جا سبب بن گیا کی ہوئی ملاد وائل متعل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 محنت کرے مالک آن کے زمین دکھے یار تک فصل کھی منہ اکھاو معلوم ہوا صرف کی رکھنی ہے بولو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 ایمان پہلی شرط آل حضرت تو پوچھا گیا حضور کئی بندے دے نے ملاد حضور جی جی پر مطلب ابو جہل ٹولا بھی پرانے لگا حالت فتح پوچھا گیا دسو ایک بندہ آتا ہے ہزور دلاد شہ ہی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 نوی سرورمی پاک نے پاکی بارگاہ گاہ چ پلیتی نظرانہ نہیں چل سکتا سمجھ نہیں لگی ہاں جبلا بلکہ آپ فرما دے نا کہ جس بندے نے ہال کا نیلاد تا جائے دی نیت کی نیت الٹا کافر ہو جائے گا آنے! توجہ نہیں فرمائی نے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 ہے کہ نہیں اقوام متا ہے انگریزوں دا ملک ہے تھوڑا کدوں ہے کہ ہے کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا تے تاک اگریزوں دا نہیں یار ایک بندے ہاتھ کھڑا نہیں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 نو مراد خطرناک ان ہو ایک دو گئے ان شاء جت مت سب تر جا بولو ہوں گا کرن لگا سا دوسرا مسئلہ کہڑا بیان کرن لگا سا رسول سجنا مقصد مثال دینا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 انہیں آخنا چلو آپ ادھر ویخ نہیں جہا ہے سڈے ورگا گیر ماں وہ لانتی ڈیری تے جائے گا نہیں جتے قرآن ہونی لانت رکھی ہوفر بے حیائی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 میں سابت کرنا چاہتا تھا ہمیشہ تو تی حکومت اسلام دی دشمن ہے ثابت کر کہ نہیں کیتا اللہ تعالیٰ دے فضل نال چھڑتے کیتا ہے وہ تنہوں پتہ ہی ہے یہ ثابت کرنے دی لوڑی کو نہیں ثابت ثابت کی لڑ ہی ہر گارے سابت ہوگی انہوں سابت نہیں کر سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی ہوں وہ سرکاری چھٹی کیوں کرتے ہیں ملاپ کی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 حکم سن کے دل سوڑا دل سوڑا Allah. لا یوفی <صفح> انفسم ہارا جا کوئی تنگی محسوس کرن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 کفر دے خلاف دین بولے کافران دے خلاف بولے کافرانسلمان کا دشمن آکھے سناؤ آکھو آخو اے قرآن آدمی دشمن نے وہ آکھے یار پسند سخت موردی کتوں نے چلایا کافران آ کے دوستی نہ رکھو تو فلان نہ کرو کافر چک کر؟ کافروں کو سب مخلوق سے پیار کرنا چاہیے سب اللہ کی مخلوق ہے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 تے امام سنت فاضل شریعت دے لکھا جنفر ہے میری طرف اجازت کرفر دی عبادت کوفری ہوں نے کافر نو ہے میری طرف اجازت یا حکم کفر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 اندر آخر ادھر نبیا پڑھانے جنگلی واشی <سؤال> ہوئی منافقت کے نہ ہوئی <سؤال> نہ ہی سمجھ جڑا نہیں بولے گا میں سمجھا گا ہندی ہالے منافقت پئی <سؤال> ہوئی چیٹ منافقت کے نہ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 برتر کھا جی ویسد پلیت نہیں ویکھوٹ کھا جا سفر کھانے وہ حرام بھی کھا جا جن بھی کھا جاک ویخ نہ نہ پلیت وقد معلوم ہوج کافر بھی جانور کو برتر جانور اپنی نہ ماں نہ بہن ہے بلکہ میں یہ سنیا تھے بسیرپور کا ایک میرا سی صابر بٹو نکالے پنڈ چاق ہوا بھی دی ماں تے استعمال کرایا مٹی گارا لا کے جدوڈے پتہ لگ گئے او چھال مار کے خوہ چ مر گیا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 جانور جانور گمراہ جی دل, دل پاک نبی آمد آ کے بچیا نترو اگریز کتے کے پتر جے سورا <تصفح> تو بہنے جی <تصفح> پلیت لانتی نہ ماں نی کچھ ہے انہیں پلیت آئی کو نہیں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 اے منافق بڑے بڑے مرتد کافر بندے اس ملاد کے پردے چھپے پے لیکن میں اج ننگا کی جانا ننگے, ننگے ہو گئے وہ کسر رہ گئی ہلے ہاں <t -صحر>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 Oh, <laughs> oh,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 بج گئی کون اسے جلاگا چھپ گیا مارے ہیرا با کبھی دکھائے گا ہاں ٹوٹ چکے کے عام سب آشکو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 کہ تو پھر ڈلتی چی ٹوٹے ہیں کو ہے ہم جو اب